کیا فرمات الما دین کہ آج کل سیلاب کے حوالے سے یہ بات پیرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں کافی حد تک آ رہی ہے کہ نفلی حج اور عمرے میں جانے والے حضرات یہی مسئلہ ہوگا آگے بھی. اس میں واقع علماء نے فتوا دیا کہ جب ہمارے بھائی بھوکوں مر رہے ہوں آسمان تلے نہ ان کو کھانا ہے نہ پینے کا پانی مرض وغیرہ ایسے معاملے میں حج اور عمرہ موقوف کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کی جائے اپنے بھائیوں کی مدد کی جائے تو یہ بات بالکل درست ہے یہ بھی نفل حج ہاں نفل حج اور نفل عمرہ جو فرض ہے وہ تو موقوف نہیں ہوگا